اور ہم نے آدمی کو حکم کیا اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے الف سین کی مانی اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے پیرنا اور اس کا دودھ چڑانا سماونی میں ہے یہاں تک کہ جب اپنی زور کو پہنچا اور چال سا برس کا ہوا عرض کی اے میرے رب میرے دل میں ڈال کے میں تیری نمت کا شکر کروں جو تو نہیں مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح رکھ میں تیری طرف رجوع اور میں مسلمان ہوں